الحیم عبیلا مان آج اکتوبر انیس سو ستر کی چار تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ان کی ساتویں آیت سے ہو رہا ہے फोर ओवर सिक्स जीरो आयात एसी माजूज के सिलसिले की मुख्तलिफियां हैं जिसकी इब्तदा साबका दर्ज से हुई थी बड़ी अहम कड़ियां اور بڑا ہی اہم معذور آج کل اور فیسر پہلے سے اسلامی نظام اسلامی حکومت شریعت ان چیزوں کا چرچا عام ہو رہا ہے لیکن کہیں سے متعین طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکتا نہ تو بتاتا ہے کہ اسلامی نظام ہے کیا متصل کیسے ہوتا ہے یہ نظام غیر اسلامی نظام سے متمین کس طرح سے ہوتا ہے متعین طور پر یہ چیز کہیں سے نہیں آتی نہ دین کے اجارہ کی طرف سے نہ ان سے جنہوں نے یہ پہلی دفعہ اصطلاحات اجتماع ہیں اور یہ اس میں اتفاق ہے کہ این کن دنوں قرآن کریم کی یہ آیات ہمارے میں آتی ہیں جس نے اس میں اسلامی نظام کے اصولی حد و حال کو نمایاں طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے شروع کی اعتبار سے بھی یہ آیات اور یہ موضوع زیادہ اہم ہو جاتا ہے صاحب کا درس میں, میں نے عرض کیا تھا کہ اسلامی نظام اسلامی حکومت اسلامی شریعت کی بنیاد صرف ہی آیت پر ہے دیگر آیات اس کی تشریح کرتی ہیں اور وہ یہ وہی پانچ بتا تعریف کی ملم یاسلم بے ماں ان کا اول کا عمل کاط رول جو لوگ خدا کی اس کتاب کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں کراتے ہیں حکومت قائم کرتے ہیں وہ مومن ہیں اسے ایمان کہا جاتا ہے اور جو فیصلہ جو حکومت جو طرز زندگی اس کے خلاف ہے اسے کشو کہا جاتا ہے کتنا بیان اور نمایاں کا اصول ہے جو دے دیا گیا لیکن اس کے آگے وہ چلتا ہے اور وہ مذہب اور دین میں فرق کرتا ہے مذہب میں خدا کے آکام کی جسے بھیڑ و خدا کے آکام سمجھنے والے مذہب اس کی عقائد اپنے اپنے طور پر انفرادی طور پر ہوتی ہے زندگی کے اجتماعی نظام سے اسے رابطہ نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ نظام حکومت کا سیکولر کرنا ہو مذہب اس کے اندر پنپتا ہے جن है جاتا رہتا ہے تعارف نہیں کرتا اس سے دین کی یہ حیثیت نہیں ہے دین ابتماعی نظام کا نام ہے اگر یہ نظام نہ ہو تو وہ مذہب ہوتا ہے اور اس نظام کی بنیاد ہے کہ حکومت خدا کی کتاب کے مطابق قائم کی جائے پھر وہ اسلامی ہوتی ہے ایسا نہ ہو وہ اسلامی نہیں ہوتی اب اس نظام کے متعلق اس نے یہ بتایا کہ نظام کی ایک مرکزیت ہوتی ہے جسے سینٹرل اتھارٹی کہتے ہیں فائنل اتھارٹی کہتے ہیں نظریے اعتبار سے تو سورینٹی یا اقتدار اعلی فائنل اتارٹی حکومت میں کتاب اللہ کوئی تو حاصل ہوگی لیکن کتاب اللہ تو اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی یہ <coughs> اس کے لیے ضرورت ہے کسی جیتی جاتی اتارٹی کی اور اسے ہی نظام نمن میں آئیگن اتارٹی کہا جاتا ہے سب کی کہہ لیجیے آج کی اس سلاح میں جو کتاب اللہ کے مطابق معاملات کے فیصلے کرے قرآن نے اس کے لیے اللہ اور رسول کی اشترا اختیار فرمائی یہ دو الگ الگ پیریں نہیں ہیں خود رسول سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ جب یہ تمہارے پاس اپنے معاملات لے کے آئیں تو تم قرآن کے مطابق ان کے معاملات کے فیصلے کر دیے معاملات کے فیصلوں کے لیے آنا پڑے گا اس اتارٹی کی طرف اور اتارٹی جو بھی اپنا انتظام کرے ایڈمنسٹریٹو انتظام جیسے آپ کہتے ہیں اس کے لیے قرآن نے کہا اللہ رسول یا عدال امرد نے نکلے یہ جو نیچے افسرانے ماقیس ہیں وہ بھی شامل ہیں اس فرض کے ساتھ کہ یہ جو نیچے افسران ماقیش ہے ان کے فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے اس فائنل اتارٹی اس مرکزی اتارٹی کی طرف جسے خدا اور رسول کہا گیا ہے اور یہ جو مرکزی اتارٹی ہے اس کا فیصلہ آخری ہوتا ہے ہر نظام حکومت میں کوئی ایسا مقام گوشہ یا اتارٹی ہوتی ہے جس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے یہ ہے نظام جس کے خطوخال قرآن نے یہاں دے دیے اب اس کے متعلق اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ آؤ تمہیں ان لوگوں کے متعلق بھی کچھ بتائیں کہ جو بازار میں خت کے سمجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ایمان لائے ہوئے ہیں آج کی اصطلاح میں ہم مسلمان ہیں لیکن ان کی تحفیت کیا ہوتی ہے المکرزین یز عمون انا ہم آمن ذلا عم ذلا علیہ وا ذلا قبل یہ یز عمون خوب بخرام کا آیا ہے بازار خیل کے سمجھے ہوئے ہی ہیں بڑے مطمئن ہیں بالکل اس کے لیے اس کے مطابق کوئی اندر نہ کشمکش ہے نہ انکار ہے نہ سرکش لیا اپنے ذہن میں سمجھے ہوئے ہی ہیں اور ہم کہیں گے کہ نہایت گیا دارانہ طور پہ بھی سمجھے ہوئے ہی ہیں جس سے پوچھیے وہ کہے غالحمد مطلب لہر رام اور سارے عالم اسلام میں آپ دیکھیے کوئی بھی ایسا شخص نظر نہیں آئے گا جو مسلمان ہو اور اسے آپ کہیں تو مجھے کہے کہ نہیں صاحب میں تو مسلمان نہیں ہوں یا وہ مونا انا ہوں آم مجھے معاون دہائے گا بازار میں خیس وہ اپنے آپ کو مطمئن دیے ہوئے ہے کہ ہم ایمان ایماندار ہوئے ہیں اس کتاب پر بھی جو اس فیص پر صبح نے نازنگی تھی وہ بھی مسلمان ہیں جو ری دوں اینت ہاتھوں بچتا ہوں کہ اپنے آپوں کو اس دان باتوں میں رکھا ہوا ہے سمجھے ہوئے ہیں دل میں خیال کیے ہوئے ہیں ہم مسلمان ارحم دلہ اور چاہتی ہے کہ ارادہ یہی ہوتا ہے کہ معاملہ جب کوئی سامنے آئے تو اس کا فیصلہ تابوت کے ہو میں نے وہی لفظ استعمال کر دیا قرآن کا یہ تاحت کیا ہے قرآن نے تو بڑی وضاحت سے بات بتا دی تھی اور میں ذرا آگے چل کے بتاؤں گا کہ پھر ہم نے جب اپنے آپ کو فروغ دیا تو میں نے میں نے کیا ہے کئی بار یہ کیا کہ اصل بنیاد اس فروغ خوف کی یا خود فروغی کی قرآن کی ان اصطلاحات کا اپنی منشا کے مطابق ایک مقرول متعین کرنا ہے نہ کہ قرآن کی منشا کے مطابق اور تیزی کی بات ہے کہ قرآن کے الفاظ تو یہاں لکھے ہوئے ہی ہیں جو ان کا مفہوم آپ انہیں پہنا دیں گے وہی مفہوم ان الفاظ کا آپ لے دیں گے آپ اسی کے مطابق سمجھیں گے کہ ہم قرآن کے مطابق کر رہے ہیں ہی ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ جو قرآن کے الفاظ یا کانسیپٹ تصورات یا اس کی اصطلاحات کرنے والی ہیں اس کو اپنے معنی پہنائے گئے ہیں حالانکہ قرآن اتنی جانے کتاب ہے کہ اس نے نہ کسی اپنے لفظ کو ایسا چھوڑا ہے کہ اس کے معنی متعین نہ ہو جائے نہ کسی صدا کو ایسا چھوڑا ہے کہ اس کا مفہوم متعین طور پر قرآن کی روزی آپ کے سامنے نہ آ جائے یا تو ہاتھوں لگتا ہوں پہلے آ کی وجہ ہے لیکن میں پھر دہراتا ہوں دو باٹا دو سو ستاون ٹو اوور ٹو فکسٹی سیون ہاں ٹو فکسٹی سکس بن وہ اہم آئے لال تین جن کے معاملوں میں کوئی زبردستی نہیں اس نظام میں حکومت کے اندر رہنا آنا یا رہنا چاہتے ہو یا نہیں زبردستی کی کوئی بات اس میں نہیں ہے اس قیمت میں اختیار دیا گیا ہے کل تب رشتوں میں نل رہی ہمارے ذمہ یہ تھا کہ زندگی کے براہے پہ تم کھڑے ہو تو دونوں راستے متلئس طور پر تمہارے سامنے آ جائیں کہ غلط راستہ کون سا ہے اور صحیح راستہ کون سا ہے وہ ہم نے کر دیا واضح ہو چکی ہے قرآن کہتا ہے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ غلط راستہ کون سا اور صحیح راستہ کون سا ہے دونوں راستے سے اب دو راستے دیکھیے کہ کون کون سے ہیں وہ راستے یہ ہیں کہ فرمئی یا پھر تعبط و جو جس نے تعبف کو انکار کیا اور اللہ پہ ایمان لایا اب یہاں سے واضح ہے جو اللہ کے مقابلے میں تعب کا لفظ یہاں آیا تو ہر وہ خیال ہر وہ نظریہ ہر وہ قانون ہر وہ اوت ہر وہ اقتدار وہ غیر اللہ ہے یعنی اللہ کے فوائے ہے وہ تابوت ہیں اللہ کے مقابل پہ اس وقت دے کے آیا ہے جس نے تعبت سے انکار کیا اور اللہ پہ وہ ایمان دے آیا تھا قبل کا ان شاء البل عوروا تب کے کام آ رہا تو اس نے ایک ایسا مضبوط رشتہ فن دیا جو کبھی دگا نہیں دے گا ٹوٹے گا نہیں اب ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ قرآن کریم کی روح سے ہر غیر اللہ کو تابوت کہا جائے گا اس کے معنی سرکسی اختیار کرنے والا بنیادی لفظی معنی اس کے ہیں اللہ سے سرکسی اختیار کرنے والا جو اور اللہ سے مصحم ہے خدا کی کتاب اس لیے کہ وہ تو ایک ایسی ایک مسیح حقیقت ہے کہ یونوں میں بھی نہیں آتا سکتا خدا سے مراد ہے اس کی کتاب تاغوت بالکل اس کے مقابل میں لفظ ہے اللہ سے لہٰذا جو چیز پرانی کریم کے مطابق نہیں ہے وہ تاغوت ہے اس سے پہلے شرط عائد کی ہے اس نے جو تابو کی تعبوت سے ان کا ہار غیر اللہ، یعنی یوں کہ یہ مسوم ہار وہ نظریہ تصور اعتقاد رسوم عبادات آپ کی کوئی شاید زندگی کی جو قرآن کے خلاف ہے وہ تابوت ہے تو میں یادپور میں کہا ہے پہلے اللہ پر ایمان لانے کے پہلے شرط یہ ہے کہ تم ہر غیر قرآنی نظویہ تصور عقیدے سے کو انکار کرو جب تک یہ نہیں کرو گے اس وقت تک ایمان بندہ نہیں آ سکتا یہ تختی ایسی ہے کہ اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے مٹاؤ گے تو پھر نئے الفاظ لکھے جا سکیں گے ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا لفظ نہیں لکھا جا سکتا یہ چیڑھی ذہن سے نکلیں گی تو پھر خدا پر ایمان پھائے گا وہ بڑا غبور واقعہ ہوا ہے کادوں کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو نکالو گے تو پھر وہ اندر قدم رکھے گا جب تک انسان کا ذہن بلب و دماغ غیر قرآنی تصورات سے ساتھ نہیں ہوتا وہ اللہ پر ایمان کی طرف نہیں آ قرآن نے کہا ہے میں دقتا ہوں توجہ مل جاتا اور اسی کو سنتا کہ اس نے اپنے اس بنیادی میکسم میں اصول یا نظریے میں سمو دیا ہے کہ آپ کرنا کہتے ہیں سلنا کے معنی میرا حیات ہوتا ہے نا آپ دیکھتے ہیں پہلے وہ نفی کی ہے اس نے یہی اس کا ترجمہ میں یہ صرف لکھتا ہوں انکار ہے نا ادا ہر الہ سے انکار اللہ. خدا کے سوال بات دوسری طرف نکلا بھی جی، نکل جائے گی جی، لیکن کیا جائے ہم تو بات نہیں باد سریفت کی کرتے ہیں باب سریس کے ہاں آؤ گے تو وہاں تو پھر بڑی دلچسپی مجھے تو آپ تو معلوم ہے لا الہ الا اللہ کے معنی وہاں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، جتنے لا باطل تم نے جو لابود بنائے ہوئے ہیں یہ خود پوچھ نہیں علم لل یہ سارا لائن چل جائے بہت دلچسپ بات یہ ہے ان ٹی وی کا والد مرضیہ کا یاد آتا ہے ان راستوں کو جوڑے ہوئے کا جو کن چیز میں فوراً آ جاتی ہے یہ مزید لیا جاتا ہے لائے نا جب تک لا میں آپ پورے نہیں ہوتے اللہ نہیں آ سکتا قبیلہ رحم سوچنے کی بات ہے کیا ہم نے زندگی میں کسی لمحے میں کسی مقام پر کسی جوشے کسی براہ پہ کھڑے ہو کے دیکھا بھی ہے کہ اللہ کے سوال کوئی خدا اور تو نہیں ہمارے جنم میں آ گیا کوئی تو سب ایسا تو نہیں ہے جو قرآن کے خلاف ہے سب ایسا سوچنے کے ہم نے زحمت کروا رکھی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان دلہ پر آ نہیں سکتے ایمان بلّا تو تم آ نہیں سکتے جب تک کہ قرض گپتا ہو میں کہتا ہوں امام بلّہ تو آگے چل کے بات آئے گی سوال یہ ہے کہ قرض گپتا ووٹ کے مطابق ہم نے اس ایم کر لیے تو یہ ہو ہے کہ اس ایمان کیا کیا جائے گا جا؟ سر کو پانچ تک ڈوبے ہوئے ہیں ہم اس کا ووٹ کے اندر ہی تو کہا اس نے یہ ان لوگوں کی طرف بھی نے دیکھا کہ جب امونا انا ہوں آمین جو نا جلا دیکھیے تم کا ذکر کر رہا ہے بسانو خیر سمجھنے کے ساتھ اب حمد اللہ مسلمان ہیں. ستر کروڑ پتہ نہیں ہوتے تین کروڑ اور کیا کیجیے کی یہ گری دوں نا جیسا سے اور چاہتے یہ ہی ہیں کہ اپنے معاملات کے فیصلے تعبط سے کرائے اب بات صاف ہوگی را سے کرائے یعنی کتابر کے علاوہ اور جگہ کے فیصلے کرائے بات کتنی صاف تھی انہوں نے تو روپ لیا لائے لائن انہوں نے یہ کہا کہ تعبت جو ہے کہ وہ اس زمانے میں جو کام ہوتے تھے نا مندروں میں جا کے کروہت ہوتے تھے تاہم ہوتے تھے زندگی ہو میں کرتے تھے سالوں کاٹتے تھے ان تاغیر کہتے ہیں کہ جو بھی اپنے معاملوں میں سالوں نکلوانے کے لیے اس زمانے کی کہانی کی طرف جائے گا نہ وہ مسلمان نہیں رہے گا اور آپ کی ان کے نہ وہ صاہم رہے نہ وہ مندر رہے ان کے یہاں سے نہ وہ چستہ ہوا تو تاغب تو ختم ہوا نا دنیا سے ہزاروں سے کہا جائے तो تھا کہ صاحب ہم تو نہیں ان کے پاس جاتے ہیں یہ حتیق جو میں نے ارج کیا تھا انہیں اصطلاحات کے مفین جب یوں تعلیم کر دیے اپنے غلط راستے صاف کر دیے لیکن یہ جو امینا وہاں ہے سوال تو اپنی غلط کا نہیں ہے سوال تو اس کے مطابق دیئے. چوٹی ویزا نے لان کے بے بازامی خیل اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے لیکن اب تم زندگی کے معاملات کے فیصلے غیرے کتاب اللہ سے وہ کراتا ہے اس کو نکلک یہ چیز اس کو کہی تو تم نے ان لوگوں کو بھی گر گئے کیا ہم نے تو یہ کہا تھا ان کی یہ کاپر آئیں گا تھر کہیں حالانکہ ہم نے حکم دیا تھا کہ اس کو انکار کرے اپنی لاہ دماغ سے نقل سے پہلے مٹاؤ تم جتوں کے اس کام سے باہر نکالو ہم نے حکومت دیا تھا لیکن اس کے باوجود تم ریسٹورینٹ لینی بھی چاہتی تو کہتے یہ ہے ہمبود اللہ مسلمان اور اس کے بعد کیا چیزیں کہ جو ان کی طرف جاتے ہیں مریض چاہد اللہ امبلالم بہیدہ کہتے یہی تو چہتان کا راستہ ہے وہ چاہتا ہے کتنی دور رہے راستے پھینک دیکھ کے راہے راستہ پسند بھی تمہارے چین نہ نہ رہے کیا یہی کیسی یہ تم بیماری ہو چکی ہوئی براہم دئیں آس پاس ہی پھینکے تو پھر بھی پتا چل جائے کہ نہیں صاحب دوسرا راستہ آ گیا اتنی دور پھینکے کہ وہ راستے جب بھی اور کہیں فکر آئے اسلام کے متعلق بس آپ کو اس وجہ سے سوال پہلے کہ پاری صاحب کے سامنے پیش کر دیتے یہی چلتا ہوا اس کے بعد پھر اپل نہیں آگے نصاب بھی کوئی نہیں دی جا سکتی سرالم بری یہ چیز آ اسلامی نظام سے ہر کتاب اللہ کا جو فیصلہ ہے اس کے انکار کتاب اللہ کے مطابق حکومت کا قائم کرنا اور فیصلے کرنا سارے انتخابات نظریات قوانین فصول سب اس کے مطابق فرق تو چلے جائیں گے اور ایمان میں امتزاج ہوتا چلا جائے گا اب یہ لوگ جو ہیں کہ اپنے ذہن میں سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور کیفیت یہ ہے کسی کو تو اس میں مناسب تھا میگا پیلے گا ہم تو آ جاؤں لا ماں الزل ادر رسول رایت المنازینہ جنا ان کا قبول آؤ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھئی ادھر آؤ یہ نظام کے جو خدا کی کتاب پر مبنی ہے اور جس کا سربراہ جس کی مرکزی اخرتی یہ رسیم ہے نظام خدا عالی کی طرف آؤ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم انہیں دیکھو گے اب یہ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو یوں لگاؤں میں یہ سمجھے ہیں کہ ہم اسمان ہیں اور اس طرف آنا نہیں چاہتے ہیں تم دیکھو گے کہ وہ کس طرح سے پھر رکتے ہیں اس طرف آنے چیزان مان لیے آنا تو بڑی چیز ہے یہ آواز جو ہے کہ آپ دیکھیے کہ صاحب اسلام کا مدار جو ہے وہ قرآن ہے خدا کی کتاب ہے اس کے سوا سی اس کے اوپر کفر کے خط میں لگتے ہیں کس طرح سے یہ روک پیدا کی جاتی ہے راستے میں کہ ادھر آنے کو نہ پائے کہا ان کی اس وقت کو یہ کیفیت ہے کہ جب معاملات کے فیصلے کے بھی ان سے کہا جاتا ہے تو اس وقت کو وہ ایر برتتے ہوئے ادھر نہیں آتے لیکن جب کبھی کچھ مصیبت آتی ہے تو پھر دیکھیے کہ اس مصیبت کے وقت میں کس طرح آتے ہیں تمہارے پاس اور کس طرح قصبے اٹھاتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارا ارادہ تو یہ نہیں تھا ہماری نیت تو یہ نہیں تھی سب کیسا ادا عصابت ہوں مصیبت تم نہ جاؤ گا یہ جو سننا مل جائے اندنا ادلہ ہے سانم وسو کا اس وقت تو ان کی یہ کیا چاہیے کہ رام کے ساتھوں کے لیے چاہیے کہ صاحب آؤ ادھر اس اتارٹی کی طرف خود بھی روکتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں لیکن جب تو مصیبت پڑتی ہے تو پھر دیکھیے کس طرح بھاگے ہوئے آتے ہیں فصلیں اٹھاتے ہیں کہ نہیں صاحب ہماری نیت ہمارا ارادہ خطم یہ نہیں تھا ہم تو यह انداز سے یہ کچھ کرتے تھے ہم تو یہ چاہتے یہ تھے کہ موقف پیدا ہوتی رہے لوگوں کے اندر اس لیے ہم نے یہ روش اختیار کی تھی بات تو آگے چلو بھی اسی سلسلے میں درمیان میں ایک ٹکڑا آ گیا ہے جو آج کے یہاں کے اس مسئلے کو کسی وضاحت سے سامنے لے آتا ہے جس میں اوخام خاں کے لیے آپ کو ایک پولیس نے جو کتاب میں الجھا رکھا ہے جسے تقریر کا مسئلہ کہا گیا خدا کی طرف سے سب کچھ سوچتا ہے اللہ کو یہی منظور چاہتا ہے خود کے حکم کے سامنے کوئی سار نہیں کوئی پار نہیں مار سکتا اڑک نہیں سکتا ایک پتہ بھی نہیں مل سکتا اس لیے جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے یہ خدا کی طرف سے آتی ہے اس کو برداشت کیا جائے جاتا تو ہے تو کہتا ہے صاحب تھی مصیبتیں بے قدمت اے ہم جب ان کے مصیبت کی جاتی ہے تو خود ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہیں یہ مصیبت کوئی مصیبت کسی طرح خدا کی طرف سے وہ نہیں ہے زندہ وہی ہے کیا بات ہے ان دو لفظوں کی بھی اس کو کیا کروں آگے جانے کو ضروری ہے لال کی جگہ للام بہت زیادہ سختی کرنے والا ادھر ابد کی جگہ نہیں یہ بھی کہتے ہیں اتنے اتنے سے لڑے حاج و ناتواں تو ہم کیا پڑی ہے ان کو ہم تکلیف گئے انہیں چاروں سے کوئی وصیبت اس کی طرف سے نہیں ہے دماغ قدمہ لگایا دوں گی انسانوں کی اپنی لائری وسیط سے ہوتی ہیں تو فرد کی سلطنائی نظام کی معاشرے کی بہرحال انسانوں کی یہ تو مصیبتوں لاتے ہیں مصیبتوں میں دوسروں کو گرفتار کرتے ہیں یہ ان کی ایک سامریت تھی ان کی شہر آفر آفرینی تھی کہ ان کا ذہن کبھی ادھر منتقل نہ ہونے پا جائے کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں مواقع پہ آ رہی ہیں انہوں نے ذرا سر مضبوط اصلہ کو ساتھ میں لایا اور کہا کہ ہر چیز ہوتی ہے لمبا بہتر کر کیا ہو سکتا ہے اپنی ہر مصیبت کے اوپر کچھ رو لیا کچھ خدا کے سامنے گڑ لیا اس کے بعد یہ صدر دینے والے آ کہ تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کیا حاصل اس چیز کو قبر کرو فکر کرو چلیے یہاں سے یہ ہوتا ہے جو نظام ہے اس میں پائے یہ ہے جو کچھ آئے آپ کے ساتھ یہ ہے وہ تقدیر کا نسل یا سن دن عادت مصیبت بس صبیر سر تذکرہ یہ بات آگئی گئی تھی اس لیے میں نے یار کیا کہانے کریم میں تو بیشتر مقامات نے یہ کی ہے اور اصل و بنیاد ہی یہ جو ہے کے عمل کی کہ انسان کے ہر عمل کا نتیجہ اس کو بھیجنا پڑتا ہے وہ خود اس مسئلوں کو صاف کر دیتا ہے کہ اگر یہ آتی اسی کی طرف سے اس کے حکم کے بغیر پتا نہیں مل سکتا تو پھر انسان شاید اختیار نہیں تو اپنے عمال کا ذمہ دار کیسا جب ذمہ دار نہیں تو پھر اس کو دباؤ سبھا کیسی دماغ ادمہ پیدائیں نظیم ضلع مدد ہے معافی ابھی دہی یہ وہ لوگ ہیں یہ مانتے آ جو کچھ جی آئے چاہے کہیں لیکن اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے اور یہ ہے بنیاد ایمان کی عظیزان مان تو وہ جانتا ہے کہ دلوں میں بھی کیا میں ابھی آگے چل کے عرض کروں گا ایک بڑی عجیب آیت آ رہی ہے اسی سلسلے کی آخری کری لیکن سلام بندہ کی بنیاد ہی اس کے اوپر ہے کہ دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی وہ واقف ہے وہ واقف ہے کہ مان یہ ہیں کہ وہ خیالات بھی اپنا نتیجہ پیدا کر کے رہتے ہیں اور مجھے ان نتائج سے بھی بھگتنا پڑے گا اکاؤنٹبلٹی ہے میرے اوپر ان کی بھی میں ابھی آگے کل کی ارد کروں گا کہ اسلامی نظام کی اصل بن بنیاد کیا ہے لیکن وہ یہی چیزیں ہیں جو آگے کل کے سامنے آپ کے آئیں گی یا میں معافی قدو بہ مگر یہ آتا ہے کہ صاحب یہ اتنا بڑا آخری رسول جس سے ضمے نو انسانی جو راستے سے لانا تھا حراستہ لانا تھا جن چیزوں کو پہنچانا تھا کہا جاتا ہے کہ سار ہوں، پر سارا برتے لیکن آپ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق یہ چیز معلوم ہے کہ دلوں میں کچھ ہے زبان پہ کچھ ہے آ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں نیتیں کچھ ہیں ان کے متعلق یہ ذکر ہو رہا ہے ٹھیک ہے ان کو تو اراد برتا جائے گا یہ لوگ جماعت کے اندر بڑے ہی نقصان اور سردا باعث بنیں گے راج برتے ان سے تو کیا یہ چیز ہو گئی کہ بس ان کو چھوڑ دو تباہ ہونے دو ان کو برباد ہونے دو ان کو یہ بات نہیں ابھی جانے اس کے باوجود صحیح بات ان سے کہتے رہو سمجھاتے رہو ان کے کون رہوں سی انت سے ان قدم بنی گا وہ کہا تھا نا کہ ان کے دل میں بولتے تھے ہم جانتے ہیں کہا انہیں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بھی زیادہ چلے سے سمجھانے کی ضرورت ہے اس طرح سے انہیں سمجھاؤں کے بعد دل کی گہرائیوں میں ان کے ادھر جائے اللہ ہوا جن سے اراض برتا جاتا ہے ان سے یہ تعلق قائم کیا جاتا ہے اراض برتا جاتا ہے جماعتی کی حیثیت تو ٹھیک ہے اس جماعت کے اثرات بند کے لیے نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ بڑے ہی خطرناک نقصانات کا موجود بڑھیں گے لیکن انسانوں کی حیثیت سے تو یہ ہیں تمہارے پاس اب ان کی حیثیت یہ ہے کہ یہ زیادہ توجہ سے مستحق ہو گئے ہیں تمہارے ان کے دلوں کے اندر روگ ہے یہ جو اور آ رہے ہیں ان سے زیادہ کچھ لفظیں ہوں گی ان لفظوں کی تلاشی آسانی سے ہو جائے گی ان کے دلوں کے اندر روگ ہے اس لیے تمہیں خاص طور پہ اس انداز سے مجھے تبدیل کہتے ہیں اس انداز سے ان تک بات ہے کہ وہ بات ان کے انفوشی ہو مقابلم کچھ ہی کوشش کرنی پڑتی ہے اس سے آپ کو معلوم ہے پرانے کریم نے اور مقامات پہ لیے کہا وہ حاضر حاضر جمیلا تم چھوڑو لیکن چھوڑو بڑے حسن کارانہ انداز کی. یعنی تعلق قائم کرنا جو ہے وہ تو دنیا جانتی ہے جو حسن کارانہ انداز سے تعلقات قائم کرنے چاہیے یہاں یعنی تعلیم یہ ہے کہ تعلق جو چھوڑ ہو اس کو بھی حسن انداز سے چھوڑو اور یہ کیا انداز ہے جسے حسن کہا گیا ہے ابھی دان آپ غور کی بھی اسلام کی طرف جاوت دینے والا ہے اس کی ذمہ داریاں کتنی بڑھتی چھ بجا ستر سکس اوور سیون زبردین اب تقین غبرت الحیات الدین یہ لوگ جنہوں نے مذاق بنا رکھا ہے دین کو یہ تبھی زندگی کے فائدے دنیاوی مساد جو ہیں <تصحابان> انہوں نے انہیں اجیب خرید وا کر رکھا ہے یہ وہ لوگ ہے کہ چھوڑ دو ان کو چھوڑ دیا کیا آپ چاہتی تم کی یہ ہوگی ان نظاروں کی کہ کوئی اس کا ان کا پر حال نہیں ہوگا وہ طبیب ان کی باری سے اٹھ گیا یہ کہ اس وقت کوئی اور چارہ نہیں ہے یا یہ ابھی مایوسیوں کے اندر چھوڑ دیے جائیں گے کچھ نیچے آئس سے تو یہی نظر آتا ہے نہیں وہ ذکر میں ہی چھوڑ دو لیکن سرعم کی روح سے ان کو نصیحت کرتے رہو اس کے بعد کیوں یہ کرتے رہو میرا کیا خریدا ہے اس کے بعد دن کی نصیحت یہ تھی کہ اتنا کچھ میں نے کیا اس کے باوجود انہوں نے نہ میری سنی نہ میری مانی نہ انہوں نے عدا اختیار کی ہر کسی خیر مناسب یہ کچھ اختیار کرتے چلے جائے اس کے باوجود یہ نہ ان تک یہ چیزیں پہنچائے پڑے جاؤں نصیحت کیے چلے جاؤں تعلیم دیے چلے جاؤں کیوں عام تو تم بے ماپ کا سبق ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص نظر اس لیے اپنی وزٹاروں سے تباہ ہو جائے کہ اس تک ہی بات پچی نہیں کتنا مسف ہے یہ ہر سات کتنا غمخار ہے یہ ان کی تصیع یہ ہے برتاؤ کی اس مقام تک پہنچا ہے جہاں کہا بدار الازی میں ان کو نہیں کر سکتے یہ کم کرتے ہیں یہ چھوڑنے کے بعد بھی یہ کہتا ہے مگر پھر نہیں بات سمجھاتے چلے جاؤ ان کو ان तो سران تم دماغ کسبت دماغ کسبت تو وہی ہے جو کچھ ان کی اپنی بادامی ہے ان کی وجہ سے تباہی آئے گی لیکن یہ ایسا نہ کہیں ہو کہ یہ اس غلط روس سے اس لیے کرنے جا رہے ہوں کہ صحیح روس تم نے ان کو نہیں بتایا اس لیے کہیں یہ تباہ نہ ہو جائے محل انجو اللہ رہا ہے ولیمہ تم جانتے ہو کہ خدا کے سوا کوئی ہے نہیں ان بچاروں کا اللہ واحد بس لوگ اور برتاؤ یہ ہے جو ان کے ساتھ کہا ہے کہ آپ تعلقات نہیں رکھے جا سکتے لیکن اس کے بعد بھی یہ کہا ہے کہ تم اپنی سی کیے جاؤ سمجھائے چلے جاؤ پہنچائے چلے جاؤ تاکہ یہ اپنی غلط روش کی وجہ سے تباہ نہ ہو جائے اس واسطے کے خدا کے سوا کوئی ہے نہیں ایسا خدا جو خم خاں انسانوں کے اوپر مصیبتیں نہ بول کر چلا جائے گا جا. یہ ذمے داری یا نے من کسی کا کیا تبدیل کرنے والا دوسرے تک بات پہنچانے والا ان کی طرف سے گالیاں مل رہی ہیں جیت آ رہی ہے پتھر آ رہے ہیں بہ ہو رہے ہیں جانے جا رہی ہیں ندارے جنگ میں آ گئے ہیں مقابلے میں آگے ہیں یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے باوجود تم ان تک ہی بات پہنچاتے رہو یہ بیوقوف احمد اپنی حمات کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ نہ کہیں کر لیں اس لیے کہ خدا کے سوا ان کا کون ہے جو یہ قسم کے لیے کرے گا یہ ہے میں پیڑنا ہوں اسی عمل بنی اور یہ تو خدا ہے جو کہنے والا ہے اس سے اور جس سے یہ کہا جا رہا ہے یہ کرنے والا کسی کا سیت کیا ہے ایم اگست اٹھارہ بتا کی. اس طبی مصبت کی کیفیت یہ ہے اور کیجیے کہ کس قدر تمام بخار ہے یہ قبیب خود خدا رسول سے کہہ رہا ہے یعنی ادھر کو خدا نے رسول سے یہ کہا کہانا کہ یہ کچھ کرتے جاؤ کہیں ایسے نیامت لینکوتے ہیں کہیں اپنی غلط روش کی دلا کر جو بھی تباہ نہ ہو جائیں روکتے چلے جاؤ بتاتے چلے جاؤ اور اس کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ خدا اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ خدا اللہ باخو مرفوں کا ادا آساری ہوں ان لم یہ مینو بے حاد حجی کے اصفا یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس بنا پر کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں تم اپنی جان کو بھلا رہے ہو تم لمبے مر جاؤ گے کہ یہ کیوں نہیں ایماندار خدا تو وہ خدا اور اس کا پیغام درد تو ایسا پیغام در وہ عق برتنے والوں کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ پہنچائے جاؤ جس کے ساتھ یہ بیت رہی ہے تو اس کی کوئی چیز ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں وطن تب چھوڑنا پڑا ہے اس کے بعد ندانے جاننے یہ کچھ آ ان کے متعلق یہ کیا فیصلہ ہے خدا کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس لیے کہ یہ لوگ کیوں نہیں صحیح راستے کے اوپر آتے کیوں اپنے آپ کو نہیں بچاتے کیوں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اس غم میں تو اپنی جان کھلا دے گا ہمیں ایسا نظر آتا ہے اسلامی نظام کیسے قائم ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں اس نظام کی تبدیل کرنے والوں کے لیے تقلیف ہونی چاہیے یہاں کوئی چیز جو کسی کی ذرا के کے ان کے خلاف چلے جائے خوب روز ہاتھ کے ستوے ڈالیوں کی بھی چھاٹ ماتھے کے اوپر جتنے وہ چکن ہانسی ہیں کہ ختم اور لگوں کے اوپر ہے تو وہ کٹ مر گئے ہاں یہ تفریح جیسے دھوک سو اور ہو گیا سر اوپر. کے اوپر مزدو کے علاوہ تو کوئی مقدین نہیں یاد ہوتا اس کا ظاہر ہے وہاں یہ کیفیت ہے کہ حکم یہ ملتا ہے اور اس حکم پر عمل کرنے والے کی کیفیت یہ ہے کہ اپنی جان بھلا رہا ہے کہ یہ کیوں تباہ ہو رہے ہیں ایسا مشکل قبیل ڈاکٹر اگر کسی مریض کو نقیب ہو جائے کس کو درخوس لگتی ہے اس مریض کی یہ کیا ہونی چاہیے اس تفتی سے جو دوسروں تب خدا کی کتاب کو پہنچا رہا ہے تو وہ جان بھلا رہا ہے اپنی اس لیے کہ یہ کہیں اپنی غلط روس کی وجہ سے تباہ نہ ہو جائے اب آگے آئیے جو میں نے کہا کہ بات وہ کرو جو ان کے دل کے اندر اتر جائے یہ کیا بات کہی تھی پہلی یہ اسی نظام میں کرنی کل انفرادی چیز نہیں ہے ماں ارفلم رسول امجا رسول کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ خدا کے اس حکم کے مطابق قانون خداوندی کے مطابق جسم کے, کے معنی آپ کو معلوم ہے قانون خدا خداوندی کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے یعنی اطاعت براہ راست سدھارتی کی نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ یہ ایک اجتنائی نظام کا نام ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تصور خانقاہیت کا ہے دیسوں میں حدروں میں چونوں میں زاویوں میں جنگلوں میں غاروں میں بیٹھ کر اداس کی जाती کی جاتی ہے اس जाती ناول لگائی جاتی ہے اس کا کور بھاشن کیا جاتا ہے اس قدر کا روتی تصور ہے یہ یا کڑ گڑان کے خلاف مذہب کا تصور ہے یہ لوگ کا نہیں ہے مذہب کے تصور میں ضرورت نہیں ہے کسی کو بھیجنے کی یہی خدا کے اقام اگر کسی پہاڑ کی کتاب کے اوپر وہ دکھ دیتا اور اس کے لیے مشکل کیا تھا ایسا کرنا تو ٹھیک ہے اپنے اپنے طور پہ کرتے جا گا یہ رسول آیا بھی دے دیا کتاب اپنی اپنی جگہ اس کو دے لیجیے اور اس کے بعد اپنے طور پر اس کے حکم کی عکایت کرتے کرے گا یہ کہتا غلط ہے ان حکام کے ساتھ ایک مخصوص شخصیت آپ ہے ایک نظام قائم کرتی ہے اس کی وساقت سے یہ ہدایت کی جاتی ہے خدا کے احسام کی یہ پہلے تو تعت لحمد جو عطایت کے لیے قرآن نے استعمال کیا ہے خود اس کے اندر یہ کی ہے کہ یہ بڑا گاؤں رغبت کی جاتی ہے بات ایک تو پھل وہ ہوتا ہے نا کہ جسے آپ جھانچل سے مار کر اسے اتارتے ہیں وہ کچھ پھل سوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں اترتا آپ اسے زبردستی اتارتے ہیں اور ایک پھل وہ ہوتا ہے کہ اب وہ بال خود ٹپ جاتا ہے تو خود ٹپک پڑتا ہے وہ پھل اس طرح سے خود ٹپ کر آپ ٹپک پڑے اسے کہاں سے اپنی ہاتھی یہ عطایت تو اس طرح سے کی جاتی ہے ابھی آ رہی ہے وہ آئے بھیجا جاتا ہے رسول کو اس لیے کہ اس کی عطایت خدا کے قانون کے مطابق کی جائے اب آگے دیکھیے کہ اس عطایت کا نظام کیا قائم کیا جا رہا ہے میں لاؤ اندا ان سوچتا ہوں وہ جو اپنے آپ سے کچھ زیادتی کر بیٹھے ہیں دیکھو اپنے آپ سے زیادتی کی جاتی ہے خدا نہیں جنم کرتا کسی چیز پر خود اپنے آپ سے کچھ زیادتی کر بیٹھے یعنی یہی ہے جس اصول اور جس نظام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے کہا گیا ہے اس کے خلاف قدم ہو گیا ان کا تو وہ انسان اپنی ذات کے خلاف ایک ظلم ہوتا ہے پھر جسے اب قوانین کی عطایت کرتے ہیں یہ, یہ نہیں ہے کہ کوئی حکومت ہے اس حکومت کے قوانین کی ہم کچھ عطایت کرتے ہیں کچھ کا کچھ کام چل رہا ہے اس سے اس کا کوئی مقصد پورا ہو رہا ہے دن میں یہ بات نہیں یہ سارا مقصد تمہاری اپنی ذات کا ہے اس سے تمہاری ذات خوڑتی ہے یہ بھی چیزیں کہی جاتی ہیں اسی لیے جہاں بھی اس نے خلاف ورزی کی ہے خدا کے کسی قانون کی اس نے کہا یہ ہے کہ تم اپنی ذات کے خلاف ایک ظلم کر رہے ہوا کہ جب یہ اپنے خلاف اس قسم کی کوئی نزوس کر بیٹھیں حرکت کر بیٹھیں تو اس کے بعد اب مسجد میں اس کے بعد کیا ہوتا ہے سودا ہوتی ہے اس سے ہوتا ہے نا کہاں ہوتی ہے گھر کے اندر مسندے تھے اپنے طور پر اسے تو بالکل خدا اور بندے کے درمیان ایک بات سنی جاتی ہے نا فی الحال میری سودا اس کو والا ہے کس سے اخار اشتخلہ عربی ممسل ضمطی بولے کہا جاتا ہے اس کے لیے کسی تیسرے کی ضرورت ہے اس کے اندر لیکن یہ تو مذہب کا تصور ہے کیونکہ دین کا نہیں ہے یہ لفظ ہی ہے یا اونس اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تیرے پاس آئیں دیکھ رہے ہیں آپ تو اس کا تصور کیسے بدل رہا ہے نظام ہے یہ جا او کا اب اس لیے یہ بات سننے آ گئی کہ یہ ہے اصل میں اتھارٹی کہ جس سے جا کے عام الفاظ میں یافی قدر کی جائے گی تو یہ معاف کرے گا اس کے اختیار میں ہے کر دینا یا سزا دے دینا کس کے پاس جاؤ کہا نہیں آج تک فرا تیرے پاس آ کے یہ کہیں کہ خدا سے ہماری حفاظت کا سامان طلب کر دے اور خدا کے مراد تو آپ کو معلوم ہے کہ کتاب ہے اپنے طور پہ نہیں تیرے پاس آ کے یہ چیز کہیں کہ قانون یہ ہے ہم سے جو درزش ہوئی ہے اب آپ قانون خدا بندی کے مطابق اگر اتنے ہمارے لیے حسابت کا سامان نکلتا ہے تو ہمیں اس کے کانسیکوینس سے محفوظ کر دیجیے کپڑا اس کے مانیں حسابت الگ کرنا ہوتا ہے وہ جو نقصان ہونا ہے اس سے اس نقصان سے حفاظت طلب کرنے کے لیے تیرے پاس آئے اور وہ یہ دیکھیے جاؤ کا ہے تیرے پاس آئے لیکن آپ غور کیجئے ایمان کس کی طرح خدا کی طرف بتایا جاتا ہے اور یہ کہے کہ کتاب اللہ سے ہمارے لیے حفاظت کا سامان بتا دیجئے کہ کس طرح سے ملے گا قانون خداوندی کی روح سے انہیں معافی مل سکتی ہے یہ ایسی چیز ہے کہ ان کو معاف کیا جا سکتا ہے قانون خداوندی کی روح سے بس تک فرم رسول یہ رسول کے پاس آئے خدا سے استفار کے لیے رسول ان کے لیے خدا سے یہ چیز طلب کرے یہ نہیں ہے کہ درمیان میں ایک وسیلہ بنا دیا گیا ہے جیسے اب ہم نے پیروں کا سلو لیا ہے کہ براہ راست ہم خدا سے بات نہیں کر سکتے حضرت صاحب کے پاس یہ وہ خدا سے یہ منوا رہے ہیں فوالی یہ نہیں ہے وہ آئے کتاب اللہ سے فاصلہ لینے کے لیے آئیں اس اتارٹی کے پاس یہ اتارٹی خود مجاز نہیں ہے کہ اپنے طور پر جسے کہے چاہے کہے سجاؤ ہم نے معاف کر دیا <تصح> یہ تو ملوکیت میں ہوتا ہے <تصح> یہاں جو خود یہ سب سے بڑی اتھارٹی بھی خود قرآن کی پابند ہے کتاب اللہ کی پابند ہے کہ یہ اس کو کہاں سے اختیار ہے کہ اپنے طور پہ یہ کہہ دے کہ میں نے معاف کر دیا وہ دیکھے کہ کتاب اللہ کا اس کے مطابق فیصلہ کیا یہ نہیں کہا گیا یہاں کہ وہ رسول معاف کر دے وقت فرا ہو مر رسول یہ رسول ان کے لیے خدا کی کتاب سے حفاظت طلب کرے دیکھیں کہ وہاں سے حفاظت مل سکتی ہے ان کو دیکھتے ہیں اپنے نام کے ٹکڑے کس طرح سامنے آ رہے ہیں ہمارے یہاں اور اس کے بعد نوازہ دماغ تبادل رویمہ تیرے پاس آئے خدا سے ساز طلب کرنے کے لیے تم خدا سے ساز طلب کرے اور اگر یہ رسول کہہ دے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تم نے ماف کیا تو زیب میں آ سکتا تھا کہ یہ ہے رسول ہے یہ اتارٹی جو معاف کر سکتا ہے کہا نوجہ دملہ ہے تبادل رضیٰ اور تم دیکھو گے اگر یہ کتاب اللہ سے دیکھے گا کہ اس نے معافی کی گنجائش ہے تو یہ پھر اپنے خدا کو پائیں گے تو اس انداز سے بات سمجھا گیا پھر کیا تعلق ہے افراد کا اس نظام سے اس نظام کا خدا سے اب آئے دی وہ آئے بنیاد ہے جو اسلامی نظام کی یہ اسلامی نظام کے متعلق زیادہ سے زیادہ جو وضاحت کی جاتی ہے وہ یہ ہے نا کہ قوانین خدا بندی کو نافذ کیا جائے گا قوانین شریعت کو نافذ کیا جائے گا میں مانے دیتا ہوں کہ یہ بھی کہا دیا جائے کہ وہ جو قرآن کے آکام ہیں انہیں کو نافذ کیا جائے گا یہ بھی ہے کہ ان کی اطاعت بھی یعنی ان قوانین کے مطابق بھی لوگ چلے یعنی ان کو مان لیں آج بھی تو بہت سے قوانین ہیں جن کے مطابق لوگ چلتے ہیں انہیں مان رہے ہیں ان قوانین میں بیشتر ایسے ہیں کہ جو قوانین شریعت کے مطابق ہیں توری کی سزا ہے فریش دہی کی سزا ہے اس کے مطابق ہیں ان کی لوگ اعتبی کرتے ہیں یہ قوانین جو ہیں ان کے مطابق زندگی بھی بسر کرتے ہیں یعنی ان قوانین کو مانتے بھی ہیں لوگ اس کے مطابق بھی کرتے ہیں کیا نظام خدا بندی یا جو جو جو قرآن چاہتا ہے جس قسم کا ایک حکومت کا نظام اس میں بھی یہ تحثیت ہے کہ قوانین نافذ کیے اور لوگوں نے ان قوانین کے مطابق کرنا شروع کیا لیکن نظر یہ آتا ہے کہ اس میں تو کچھ اور چاہیے ہی نہیں وہ ٹھیک ہے یعنی منتہاز یہ نظر آ رہا ہے نا آپ دیکھیے گا خدا کی کتاب کے مطابق قوانین نافذ کریں لوگ ان کو ماننا شروع کر دیں تو اس سے آگے کیا تصور جائے گا کہ سب یہ ابھی تک حکومت و تدابلی قائم نہیں ہے ابھی تک یہ نہیں جا سب کا تصور اس سے آگے جاتا ہے اور یہ ہے وہ چیز جس بنیاد پر اسلامی نظام قائم ہوتا ہے فرد رادو کے یہ قوانین جو ہے کتنے ہیں جو قرآن کے مطابق کون ہے کہ ہم نے سے یہ نہیں جانتا کہ جھوٹ بولنا قرآن کی روح سے جرم ہے چوری کرنا قرآن کی روح سے جرم ہے اس کے باوجود عمل نہیں ہو رہا جہاں عمل ہو رہا ہے وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس ایک خاص قانون کی اطاعت تو ہو رہی ہے کچھ زندگی کے اندر تبدیلی نہیں نظر آ رہی قانون کے پابند لوگوں سے بھی آپ دیکھیں گے کہ اس حد تک تو وہ قانون کی پابندی کر رہے ہیں زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی دیکھیے قرآن کس طرح سے کہتا ہے مرض دینے والی ہے تھے گزارنے والے یعنی وہ انداز جس سے قرآن نے بیان کیا ہے سلاؤ ستم نہیں اس طرح سے نہیں جیسے یہ لوگ اپنے ذہن میں سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ آسام یہ قوانین نافذ کر دیے انہوں نے ان کی عقائد کر لی اور مومن ہو گئے سلاؤ یوں نہیں ہے بات انداز دیکھیے بالکل ایسے نہیں آگے ہے وہ ربے کا تیرے خدا کی قسم یوں نہیں بات یوں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں لیکن خدا سے بھی یہ کہہ رہا ہے اصل میں نے اپنے روز مرہ کے مطابق کہا ہے ربی زبان میں یا قرآن پیڑ سے تو یہ ہوتا ہے کہ تیرا خدا اس بات کا شاہد ہے جو ہم کہنے لگے ہیں کہ یہ بات نہیں جو یوں سمجھے ہوئے ہیں یہ لوگ شاید کرنے والوں کا بھی کر رہا ہے کٹر نہیں ورڈ کا تیرہ خباغ اس پہ ہے نا یو میں یہ کب تم ایمان والے نہیں پھیلا سکتے نہ ہو سکتے اب اس سے زیادہ اور تاقیر والے الفاظ بھی کچھ ہو سکتے ہیں دونوں میں یہ بتانے کے لیے کہ ایمان والا پھر کون ہو سکتا ہے اور کون نہیں ہو سکتا کب تم یہ نہیں ہو سکتے ایمان والے آگے ہر دو کرتے ہیں ہب کا جو ہکے منہ کا سی ماں سجارا بھائی نہ ہوں تا وقت کے اپنے ہر معاملے میں یہ تمہیں اپنا حق مقرر نہ کریں تو سے آ کر اس کا فیصلہ نہ لیں جو تی فیصلہ قرآن کے مطابق اس کو دے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آئے وہ تیرے پاس یہ صرف آنا ہے فیصلہ لینے کے لیے کس نے فیصلہ دے دیا اس کے مطابق ہمارے تصور کی روح سے اس نے فیصلہ مان لیا اس کے مطابق اس نے کام کیا اگلی شرط ہے جو سا جج ہی انسوشی ہو مہارا جن لنبا فضائتا اور پھر کیسیت یہ ہو کہ جو تو فیصلہ دے اس کے خلاف اپنے دل میں بھی گرانی محسوس نہ کریں یہ اپنے آپ تسلیمہ یوں تسلیم کریں اسے تو اس کے خلاف دل میں بھی کوئی گرانی محسوس نہ کرے خوش وہی ہے نا اللہ کی تو اللہ سے دل میں بھی کوئی گرانی محسوس نہ کرے دیکھا آپ نے تو شاید کسے کہتے ہیں کروان کی روح ہے یہ قوانین کی ظاہرداری سے پابندی کا نام نہیں ہے دنیا کا کوئی نظام بھی ہو وہ نظام صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس شخص نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے یا اس کے مطابق چل رہا ہے اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ اس کا ارادہ اور نیت اندر سے بھی کیا ساری دنیا کے قوانین اور عدالتیں جواہر پہ چلتی ہیں اسے قانون کا پابند سمجھا جاتا ہے جو قانون کے خلاف ورو نہیں کرتا اس سے تارود کوئی نہیں کیا جاتا پورمن شہری کہا جاتا ہے اس کو قرآن تو آگے جا رہا ہے. کہ عقائد اس طرح سے کہ دل میں بھی اس کے خلاف جرانی محسوس نہ کرے اور ظاہر عزیزہ نے مان کہ جب قلم کی کیفیت یہ ہو جائے انسان کی اپنی کہ وہ حکم کے خلاف دور کے اندر بھی کوئی کسی قسم کی جان ماسوس نہ وہ کرے آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی اس سے بدلی جاتی ہے اب یہاں آئیے تھی ان خوشی کی بحثیت قرآن نے کہی ہم نے یہاں دیکھا کہ یہ نفسیاتی تبدیلی ہے جو قرآن چاہتا ہے اور یہی وہ چیز ہے نفسیاتی تبدیلی بنیاد ہے تیرہ بٹا گیارہ یہ جو ہم رو رہے ہیں کہ ساتھ اتنی کوششیں کی جا رہی ہیں حکومت بھی کوشش کر رہی ہے لیڈر بھی کوشش کر رہے ہیں وائز بھی کوشش کر رہے ہیں سب چلا رہے ہیں تو خدا کے لیے اپنے اخلاق کو درست کرو اپنی زندگیوں کو درست کرو اسلام کو تعلق میں ڈھالو قانون کی ہدایت کرو یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود کچھ نہیں ہو رہا اس کی وجہ کیا ہے کبھی قانون کی اطاعت نہیں کی جا سکتی وہ اطاعت کے جس سے معاشرہ اس انداز کا پیدا ہو جائے کا غبطے کے انسان کی نفسیاتی کیفیت نہ بدل جائے اس کے قلب و دماغ میں تبدیلی نہ آ جائے قرآن نے یہی کہا سازی سان تیرہ بٹا گیارہ سمغیرو ماب قوم حق کام قوم کی حالت مکینکل چیزوں سے نہیں بدلی جاتی قوم کی حالت اس وقت بدلی جاتی ہے جب اس قوم کی نفسیاتی کیفیت بدلتی ہے نفسیاتی کیفیت کی بات یہ بتائیے کہ قانون کے مطابق چلنے میں کتنا نقصان کیوں نہ ہو کتنی کیوں نہ قیمت برداشت کرنی پڑے تکلیف برداشت کرنی پڑے مشقت اٹھانی پڑے لیکن اس کے خلاف دن میں بھی کوئی گرانی محسوس نہ ہو یہ دل میں گرانی کیسے نہیں محسوس ہو سکتی یونیت بدلنے سے نفسیاتی کا سیت بدلنے سے قلب و نگاہ کا زاویہ بدلنے سے پھر سنیے خلاو اور ادب کا لاز ہے نونا تیرے انا کی قسم کبھی ہی ایماندار یہ نہیں ہو سکتے تاج رکھتے کہ قانون کی حفاظت کس طرح سے نہ کریں تھے اپنے دل میں بھی اس کے خراب تک گرانی ان کو محسوس نہ ہو یہ ہے ایمان کا درجہ یہ بھی آرگ بدھو سے کہا گیا تھا کہ ان سے کہو اپنے آپ کو یہ بھی نہ کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں حالانکہ اسلام لے آئے ہیں یہ اسلام کو دول کر لیا ہے لیکن کہا ان سے کہو کہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان والے ہو گئے کیوں مولما یا سنوں میں ایمانت علوب ایمان دل میں نہیں اترا یہ دل میں اترنے کے معنی کیا ہے یہ کوئی دول ہے جس منہ کے پانی میں ڈبتا دینا ہے آپ نے دل میں اترنے کی کیا بات ہے مجھے نتی تبدیلی کموں میں راہ کی تبدیلی نفسیاتی تبدیلی سیکولوجیکل چینج یہ اگر ہوتا ہے تو پھر یاد رکھتی ہے اس بنیاد پہ جو عمارت اٹھتی ہے سوچے آپ اسلامی نظام اور اسلامی حکومت آ سکے تو پھر پھر یہ کیفیت پیدا ہوتی کہ جنگل کی تنہائیوں میں بھی کسی سے لگے ہو رہی ہو گئی ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو روتا ہوا آ جاتا ہے عدالت کے اندر تو مجھ سے یہ لگویٹ ہو گیا کہا جاتا ہے کہ قانون کی روح سے کوئی گواہ نہیں کوئی شاہد نہیں اس قسم کی چیز اس کی گرست میں نہیں تو ماتے چلے چلے گئے اس نے کہا کہ نہیں میرا قد اس کے لیے ڈک رہا ہے مجھے اس کی صلاح ملنی چاہیے یہ ہے اسلامی نظام کی بنیاد اور ویزا نمن تین سیر کیسپتی ہیں پدھر یہ خالی قانون شادی کی بات نہیں ہے یہ خالی قانون کی تنقید کا معاملہ نہیں ہے یہ خالی قانون کی اس طرح سے پابندی کا معاملہ نہیں ہے یہ تو نگاہ کی تبدیلی کا معاملہ ہے یہ نگاہوں کی تبدیلی تھی جو پروگرام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پروگرام تھا معلم محمد الفطا یہ تو تعلیم ہے صرف تو تعلیم دیتا ہے ان کو قانون کی قانون کی غرض و غائب یہ سمجھانے والی بات ہے یہ صرف انٹلیکچول پروسیس ہے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھے ہوئے تو ہیں قانون کو تو سوائد کی دیوانے اور پاگل کے وہ سارے ہی اور سمجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ قانون یہ ہے اور یہ اس کے مطابق کرنا چاہیے یہ اچھا ہے تو نہیں سمجھا ہوا کہ جھوت بولنا برا ہے اتنا اتنا تو کاج والے میں ہم ان کتاب اگر لکھ میں قانون کی تعلیم دیتا ہے اس کی غرض و غائب سمجھاتا بھی ہے یہی تخت نہیں اتنے رہنے صبح یہ دستی ہوں ان کے ذات میں ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے یہ تھا پروسیس یہ تھا پروگرام اس کا یہ تبدیلی کس طرح سے پیدا ہوتی ہے اللہ نے بات تو بڑی لمبی سی ہے کوشش کروں گا تھوڑے سے بخش میں سمجھانے کی یہ تھا لوجیکل چیز ہے نفسیاتی چیز ہے اور نفسیاتی ہی اس کے لیے ایک پروگرام ہوتا ہے وہ تیر اس میں پھر کچھ میں آ جاتی ہے تو کبوت کی وادیوں سے جب میں نکلا ہوں تو سائکالوجی کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس نتیجے پہ میں پہنچا تھا کہ کسی دور میں یہ لوگ سائکالوجیسٹ سے اس دور کے مطابق جب بھی وہ تھے انہوں نے یہ چیز جو تھی سائیکالوجی کے روپ سے یہ کچھ کیا تھا جیسا کہ بعد میں پھر ہوتا ہے کہ اس کا ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے جو رسم اذا باقی رہ جاتی ہے روح انہیں بلالی نہیں رہتی تو پھر وہ ڈھانچہ باقی رہ گیا اور جب صرف ڈھانچے کی ادایت کی جائے تو اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں مکینکلی یہ کچھ کرنے سے اندر کی تبدیلی تو ہوتی نہیں بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد سائیکولوجی کو دیکھا یہ سائکو اینال والے جو ہیں نا تجزیہ نفس کرنے والے یہ سائکیاٹرسٹ بھی معالد بھی ہیں یہ جو اعصادی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا وہ علاج بھی کرتے ہیں وہ تو ایک بنی چیز پھر ہو جاتی ہے یہ نائنٹی نائن پرسینٹ جو عام لوگ ہوتے ہیں نفسیاتی پیسیزیاں ہی ان کے اندر ہوتی ہیں کمپلیکسز انہیں کہتے ہیں پیدا ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جتنا کچھ پڑا اور جتنا خود تجربہ کیا دیکھا یہ کہ یہ کمپلیکسز ان لوگوں کے دل میں ہوتے ہیں جنہیں بچپن میں ماں باپ کی طرف سے پیار نہیں ملا ہوتا اب لفظ ہمارے یہاں ہے نہیں زبان بڑی ہمارے یہاں کی مفلست ہے اور محتاج ہے یہ پیار کا لفظ ذرا آگے آپ چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے معنی کچھ اور ہو جائیں گے اور محبت تو کہیں نہیں جا سکتی چیز کریں کیونکہ بچوں میں تو میں نے کہہ دیا کہ پیار نہیں ملا اگر میں نے جب آگے بڑھ جا کے کہا, کہا کہ اسے دیا جائے گا اور محبت دی جائے گی تو آپ تو سوچتے ہیں کہ وہاں کیا مانے ہو جائیں گے لفظ ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے اس کے لیے اگرچہ وہ لو کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں لرنگ فادر کہتے ہیں لیکن ان کے ہاں افیکشن کا ایک لفظ ہے پھر بھی عربی زبان کے اندر تو یہ چیز تھی لیکن ہمارے یہاں اس سے مانی کچھ ہو گئے ہیں رحمت کا لفظ تھا اس کے لیے بڑا عجیب لفظ ہے اس کے لیے جن بچوں کو دستن میں شخص प्यार نہیں ملا ہوتا افیکشن نہیں ملی ہوتی ان کی نفسیاتی کیسیت یا ذات جسے آپ کہتے ہیں اس میں ایریبیڈیٹی پیدا ہو جاتی ہے وہ جیسے ٹوٹ جاتا ہے نا چمڑا خشک ہو جاتا ہے پھر اس میں لوٹ لگتی نہیں رہتی ترخت ہی آ جاتی ہے یہ ان کی ذات میں خلا پیدا ہوتا ہے افیکشن یا پیار نہ ملنے سے اور اس میں ایک ترخت بھی آ جاتی سختی پیدا ہو جاتی ہے جو میں نے رحمت کا لفظ کہا ہے نا عربی زبان کے اندر یہ تو عجیب لوگ تھے رحم سے یہ لفظ لائے ہیں اور رحم میں جتنا نوٹ ہوتا ہے جتنی جس, جس پیار سے اندر کشت و پرورش ملتی ہے بچے کو اس کی تو مثال ہی دنیا میں نہیں ہے یہ سخت جو یہ پیار یہ افیکشن جو وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ماں اپنے ایک جسم کا حصہ اندر ہی اندر اس کو دیے چلی جا رہی ہوتی ہے اور اس میں لوٹ اتنی ہوتی ہے کہ وہ کا چلا جاتا ہے اس کی ضرورت کے مطابق اور پھر پیدائش کے بعد جس انداز سے ماں اس کی پرورش کرتی ہے ماں سے مراد ہے اس دور سے پہلے کی مائیں جو بچوں کو نرسوں کے حوالے کر کے کلبوں میں نہیں چڑی جاتی جس بچوں کے ہاتھ میں صرف بوجھن آتی انہیں کچھ پتہ نہیں سرکاروں کی ہے ہی نہیں ہمارے یہاں سائیکولوجیکلی ہاں. بچے کو ماں کے سینے سے جو چیز ملتی ہے وہ دور ہی نہیں ہوتا اس کے اندر ماں جو محبت کے چشمے میں بہ چلے جا رہے ہوتے اور بچہ جو پیتا ہے وہ دودھ جو ہے اس کا تجزیہ نبھارے ترین نہیں کیا جاتا آپ نے کبھی دیکھا ہے بچہ جوتن کو اس طرح سے ہمک کے نہیں پکڑتا جس طرح جس محبت سے ماں کے ساتھ چمتا ہوا ہوتا ایک ساتھ ان ماں کی سمجھ میں ایک دوسری بات آئی یہ بچہ یہاں سے اس کے ہاتھ سے محروم ہوایت والے درجے سے سکول میں نے وہاں داخل کرا دیا ہے نرسری میں بھی سات سو روپئے کی فیس ہے لیکن میں نے اس کی پرواہ کرتی بچے کی صحیح پرورش اور تربیت بڑی ضروری ہے جی تربیت پرورش نرسز کے ہاتھوں ڈے کی تربیت ان اسکولوں میں جنہوں نے ایز پروفیشن کے طور پر ایز بزنس ان کو سولہ ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سلنڈر کے بندر کی طرح تو اس کو بنا دیتی تھینک یو ٹھیک ہے بہت خوش ہو جاتے ہیں گھر والے چیز مانگی تھینک یو میں کہتا ہوں تھینک یو دیتی ہوں انہیں پتا نہیں کہ کس چیز سے معروم ہو رہا ہے یہ بچہ اور اس کے بعد یہ اس کی معرومی عیدان وہ پور کے اندر کریٹ ہوتا ہے یہ عمر کے ساتھ پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں یہ لوٹ کی چیز واپسی نہیں رہتی تنگ نظری حسن تھکاوٹ چلنا اس سے ہوتے سب کچھ ہمیں کسی کو انتقام لینا اس کے خلاف غریبوں کو اس کے خلاف جپک مارنا بھائی بہن ڈال رہے ہیں آپ اس میں کوئی کام حکومت کا اس میں نہیں مدت کا اس میں نہیں فکینت کا اس کے اندر نہیں جیسا مکینک اور بھی بچہ کی بات ضرورت نہیں تھی ویسا مکینک کا رشتہ ہوتا ماں باپ کا نہیں رشتہ ہوتا ہے تو یہ رشتہ کیا ہوتا ہے کا رشتہ ہوتا ہے میری ضرورتیں پوری ہوتی صرف اس وقت کا تو ہوتا ہے جب وہ دیکھ لیتا ہے تو وہ ضرورت ہٹ گئی اس کے بعد رشتہ کوئی نہیں ہوتا یہ رشتہ وہ ہوتا ہے جو بینک میں اکاؤنٹ رکھنے والے کا بینک کے مینیجر کا ہوتا ہے آج بیل سا مینیجر ہیں ان سے جا کے وہ روپیہ لے کل گئے تو وہاں کے ہسپاؤ سے ہوئے ہیں ان سے جا کے لے لیا رشتہ تو ان کے ساتھ اتنا ہی ہے یہ رشتہ صرف رہ جاتا ہے وہ رشتہ جس میں یہ ماں یا یہ باپ چاہتے تھے کہ وہ اپنے پیار کو سارا اس کے اندروں ڈھیل دے اور اس کا رد عمل اس کی طرف سے یہ ہوتا تھا جس محبت سے چپکتا ہے بچہ آپ کے آ یہ یہ مکینکل چیز نہیں ہے گرا دان گڈ مارننگ ڈال یہ شخصیت نہیں ہے اور کے جو بچہ صرف چپڑتا ہے آ کر وہ بات تو نہیں عزیزان امام یہ سائیکالوجسٹ یہ بتاتے تھے تو یہ جو معرومی یا خلا ہے جو افیکشن سے بھرنا تھا جب یہ چیز پیدا رہتی ہے تو یہ کمپلیکسڈ سائکالوجی سے پیدا ہوتی ہے اور بھی اس کے لیے سازت ہیں لیکن مین علمت یہ ہوتی ہے اور اس کے لیے علاج یہ ہوتا ہے کہ انہیں پھر افیکشن ملے کہاں پھر یہ بچپن میں تو وہ ماں سے ملنی تھی باپ سے ملنی تھی یہ مریض تو بڑا ہو گیا ہے افیکشن مل اور وہ اس معاشرے کے اندر پھینسا ہوا ہوتا ہے جہاں اس کے ماں باپ نے افیکشن نہیں دی تو معاشرے والے اس کے افیکشن کہاں سے دے وایو وکتی یہ ان کی ذات کی تربیت کرتا ہے رسیح. رسول کا فریضہ پھر خدا کے آکام پہنچانا نہیں تھا نے مان جو چیزیں ماں نے دینی تھیں جو چیزیں باپ میں دینی تھیں وہ یہ رسول دیتا تھا ان سے پہلی چیز قرآن میں رسول کے متعلق مطلب یہ کہی تین بٹا ایک سو اٹھاون تھری اوور ون سکسٹی ایٹ سنت رسول اللہ کی پیروی نہیں کی جاتی ہے نت ہاتم ہوتا ہے سنت رسول اللہ مَنَ کی خدمات رکھنا دن بن اللہ ہے جیسی رحمت کا نفی افیکشن کی چیز چلی آ رہی خدا کی طرف سے بندوں کے چلتے ہوئے اس قسم کی افیکشن نہیں تھی خیال رکھیے کچھ مجھے بھی تسکیم نہیں ہوتی یہ لفظ بول کے جیت کنڈا نہیں میرے ناری وہ کچھ بات اور ہے جو ملتی ہے بس سمجھ لیجیے کہ صحیح ماں سے جو بچے کو چیز ملتی ہے وہ ہے تیس والے ماں رحمت بن اللہ ہے خدا چاہتا تھا اس کی وجہ سے یہ ہے کہ نیمتن ہوں تو ان کے ساتھ ایسا جس میں بڑی لوک ہے پہلی چیز تو یہ ہے ان کی تربیت کرنے والا اس کے اپنے اندر یہ دوست ہونی چاہیے رہنے की آدر کی طرف بچہ کروٹ لیتا ہے के کے ساتھ ہی منہ بھی اسی طرح سے پھیل جاتا ہے دوسری طرف کروٹ لیتا ہے سمر جاتا ہے کتنا نرم و نازب قالین دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا نم کا رہ تیرے اندر اس قسم کی دوس ہے خدا کی رحمت پاکستوں کا فضل غریض قل دلن کا دن پانے کا اگر تیرے دل کے اندر وہ پرست بھی ہوتی وہ خوش کیا ہوا ہوتا کیا جیسا میں نے کہا ہے سب بھاگ جاتے تیرے پاس یہ بچے جب بھاگتے ہیں اس کے بعد اس قسم کے ماں باپ سے وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ یہ جو احتیاج مجھے جہاں لا رہی ہے احتیاج جس دن ختم ہو اسی دن بچہ بھاگ جاتا ہے اس سے اس لیے کہ وہاں وہ لوٹ نہیں ہوتی پہلا فریزہ مادا فریزہ ادا کر رہا ہے یہ رسول اور آگے چلیے اتنا ہی نہیں عزیزہ نے من دیکھیے خصوصا سن قدم کی خصوصیات صبرا قرآن میں جو دین ہیں یہ بنیاد ہے آپ کے ہاں انسانوں کی نفسیاتی تربیت کی اور اسی کی بنا سے پھر وہ نظام قائم ہوتا ہے جس میں یہ افراد اس کے فیصلوں کے خلاف دل میں بھی گرانی محسوس نہیں کرتے دیکھیے کیسے بات آتی ہے نو بٹا ایک سو اٹھائیس نو بٹا ایک نائن اوور ون لگا جا تم رسول مین ان سوچت ہوں ہاں ہاں پرانے میں رسول آیا ہم لوگ تو یہی ہوں گے کہ تمہارے اپنے میں سے ہی مین ان سوچیت ہوں ہے جیسے کہ تمہاری جانوں سے ہی مرتب ہوتے کے بنا ہے ہاں ہاں تین خن چران ہے ادب جب دون چھوٹے ادوجن الح ہیں ماں ارشت تمہیں طرح کی ہوتی ہے اس کی راتوں کی نیند ہو جاتی ہے سردیوں کی راتوں میں بچہ ساتھ کر کے جب اس کا بسر بس وغیرہ سب ٹھنڈا ہوتا ہے وہ خود ماں اس حصے پہ آ جاتی ہے اسے خوش قصے کی طرف لے جاتی انحماں ذرا کن تکلیف سے نہیں آتی ہے طرح اٹھتا ہے وہ پہلو پھر بھی ابھی نہیں تھا تکلیف آتی ہے سر اس بات نہیں ہری سر حال بڑی لال تھی ہے اس بار کا سمے آرام پہنچانے کے لیے اس کے لیے کہ اچھی اچھی سب چیزیں تمہارے لیے لے آئے اچھی مائیں اپنا سودا دینے کے لیے جاتی ہیں بچے کے لیے یہ کھلونا یہ اس کو بہت اچھا لگتا ہے اے گزارے والے یہ دے جانا تمہیں کیا ہو رہا ہے ہری سن رہا ہے کیا لفظ ہے تمہارے لنگے تمہارے کمزور ہو گئے سب آدمیوں کے لیے جو چیز اچھی کہیں نظر آتی ہیں اپنے لیے نہیں لیتا تمہارے لیے لے کے چلا رہا ہے دلوں دنوں میں نینا یہ الفاظ ہے ریزا نے جو میں چاہ رہا تھا نہیں ہو سکتے انگریزی یہ افیکشن ساتھ آ گئی رعوف اور رحیم یہ دونوں سرستے خدا کی ہیں رعوف اور آر رحیم دونوں شفتے اس رسوم کو یہاں بیان کر کے لیے تھا خدا کی راست اور رحمت تو وہاں ختم ہوئی کہ رجک بکھیر دیا رہنمائی بھی اب جو امریکہ اور کنٹیکٹ آ رہا ہے کنٹیکٹ میں آ رہا ہے یہ رسول آ رہا ہے خدا کی صفات ہے روس رحیم جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے یہ راست اور رحمت یہ ہے وہ الفاظ جو میں کہہ رہا تھا کہ میں افیکشن بھی کہتا ہوں تو گیت ٹھنڈا نہیں میرا ہو رہا یہ ہے الفاظ لیکن اب ان الفاظ کے میں ترجمہ کیا سمجھاؤں آپ کو بالکل یہ چیز جو میں نے کہی ہے نا کہ جس سے ویسم پیدا ہوتا ہے بچوں میں جس چیز کے نہ ہونے سے وہ ہے یہ جی رافت اور احمد ہنرمی بھی اس کے اندر ہوتی ہے سروتنی ہوتی ہے نٹنی ہوتی ہے ہر ضرورت کے مطابق چیز کو دینا یہ جی رافت کے یہ معنی ہوتے ہیں کسی کی ہر ضرورت کے مطابق چیز اس طرح سے دینا کہ اس کو گرانا گزرے یہ جی دینا تمہارا دینا اسے گرانا گزرے ہاں ابھی سن ادے ماں اری تم ہری سن ادے تم بندوں میں نینا دیکھ رہے ہیں یہ مصیاتی تربیت کیسے ہو رہی ہے ریزا نے مان آج آپ کے یہاں تیسویں صدی کے اندر یہ ٹھیک ہے کیونکہ جنہوں نے تحقیقات کی ہیں انہوں نے انسانیت کے اوپر بڑا احسان کیا ہے ان کا है بڑا जितने ہے کہ جتنے بھی سائیکولوجسٹ ہمارے یہاں سے ہیں خاص رائڈ ہو ینگ ہو ہیڈلر ہو یہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑی تحقیق کی ہے لیکن یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے قرآن نے یہ دی تغیر نف سے وہ کہتا ہے تو تغیر آتا ہے قوم میں تغیر نفس کے متعلق یہ پروسیس بتا رہا ہے تو یہ جو شخص یہ اس طرح سے تربیت کرنے والا ہے اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کافی یہ جو ان کے یہاں خلا رہ گیا ہے کہیں سے ان کو راست اور رحمت نہیں ملی ہے یہ اس خلا کو بھر دے یہ بھرنا شروع کر دیں اور یہ وہ چیز ہے جتنی اسے دیے چلے جاؤ اتنی ہی یہ آگے باندھتا چلا جاتا ہے اور بانٹتا چلا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آ جاتا ہے اور یہ پھر اتنا ہی اس کو بھر دیتا ہے اس میں کمی نہیں آنے دیتا اس کو میرے جی کا بیٹی نے کل مجھ سے کہا جب میں سمجھا رہا تھا تو دادا اسی کو تو سواب ہیں جتنا دیے جائیں اتنا ملتا چلا جائے میں نے تو بہت ٹھیک کہا گیا بہت جی راوی ہوا میرا یہ <تصفح> جو دوسروں کے ساتھ روس و رحیم تھے یہ کیوں تھے کہ اپنے کلب سے راست اور رحمت کا جتنا حصہ دے رہے تھے جب یہاں آتے تھے تو وہ پورا ہو جاتا تھا اس سے بلکہ اس سے زیادہ ہی ملتا ہوگا کچھ کیونکہ دوبارہ تو کہا ہے کہ میں ستر ستر گا یہ ایک نظام ہے نظام عمند جب ادھر سے یہ کیفیت پیدا ہو جائے یہ یہ تربیت دینے والا نفسیاتی تغیر پیدا کرنے والے کی کیفیت یہ ہو کہ ان کی ذرا سی تکلیف اس کو بے غہم کر دے ہر سو ہر جگہ یہ بھی ان کے لیے لے لوں یہ بھی ان کے لیے لے لوں محبت کی یہ کیفیت ہے کہ ان میں پڑ رہی ہے ایک مشکل ماہ کی طرح یہ کیفیت ہے اپنا آپ ان ڈھیلنے کو جی रहा رہا ہے تو اس کا رد عمل بھی تو پھر آپ سمجھتے ہیں پتھر تو نہیں ہے سامان کہ جن کے اوپر آپ ان چلے جائیں اور وہاں سے رد عمل نہ ہو اب آگے سے رد عمل اس کا سنیے تھرٹی تھری اوور سکس تیس فیصد اچھے وہ یہ تھا اور ان کی کیفیت پھر یہ تھی کہ النبی اولا اولا من نو میں یہ نبی ان کے لیے اپنی گانوں سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے یہ رشتے ہوتے ہیں علیزانے من ہارے ہم سے چاہتی بچے ساتھ سر کے ساتھ چلتے ہو رہے ہیں گھر کے اندر نہ ادب ہے نہ تزیم ہے نہ احترام ہے نہ گھروں میں ان کی محبت ہے نہیں ہر جگہ یہ شکایت پیدا ہو رہی ہے سوچتے نہیں ہم سے کیا ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جب جب یہ سے اس کے لیے تقریب پیدا ہوئی تو اس کے بعد میں ربی ہمیں دی ہے کہ آئے گا دل میں بھی ندی انسوچی لیکن ان سوچینے کی بات جو ہے یہاں سے بات آئے گی تو پھر اپنے دل کے اندر بھی کوئی گرانی نہ مسئلہ کرو وہاں بھی ان سوچے کا رکھ دیا نا لال جدید ان سوچی ہے مہاراجن یہ اپنے انستے عجیب کو کیا مان جب بھی کوئی چیز آئے گی کسی کا حکم آئے گا کسی چیز کے متعلق اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا اس کے خلاف خلاف یہ آپ کو کرنا پڑے گا جو آپ کا ایگو اندر ہوتا ہے یہ جو آپ کو اپنی ذاتی مفادات سلاتا ہے یہ آمدن کرے گا نا مجھے روپئے ضرورت پڑی ہوگی کے لیے میرے معاملات کے اندر دبل دیکھے ہوئے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے مجھ سے ان کو محبت ہے مجھ سے ان کو پیار ہے یہ ٹھیک ہے لیکن میں آپ بڑا ہو گیا ہوا ہوں اپنے معاملات آپ کر سکتا ہوں یہ ٹھیک تیزی خام کو بہت اندازی ہوتی چلے جا رہی ہے جو فیصلہ ایسا ہو جو میری مرضی کے مطابق ہے اس کو مانتا چلا جاؤں اور جو میری مرضی کے مطابق نہیں ہے اب اس کے بعد یہی سننا چاہنا کہ ماننا ہے تو میں نظام کی روح سے کس سے بچ جاؤں یہ کر دے دو لیکن اگر بات یہ ہوگی کہ یہ جو فیصلہ دے رہا ہے از وہ شخص نا بن انسوی ہیں اس کے اندر سے یہ جو آوازیں نکل رہی ہیں ان سے یہ زیادہ عزیز ہے یہ آواز ہی اندر سے نہیں نکلنے کی جی چاہتا یہ ہے وہ تو لفظ ڈھک کے بعد جو کہ سوچتی ہے کہ لا یوز کی انسوچی مہاراجا مما موقع گائے تھا نی مانتا ہم نے جو کبھی اس لاسوں سے عمل کر کے دیکھائی یہ افیکشن یہ راقت اور رحمت جسے کہا ہے میں نے یہ پیار اور یہ محبت یہ دے کے دیکھیے کسی کو پھر دیکھیے اس کا رد عمل ہوتا ہے اولا بلینا مین آم سوچتے ہیں اپنی سات سے ہی زیادہ ادب ہو جاتا ہے اس کے اندر سے بھی آوازیں نکلتی ہیں نا دوسری طرف لے جانے والی بالکل نہیں پھر اس سے زیادہ اولا جہاں کہاں ہوتی ہے پتا نہیں جو یہ کہہ رہا ہے اور دل کے اندر سے بھی چیز امدتی ہے اور یہی ایک اور چیز قرآن نے کہہ دی ہے یہ کچھ کرنے والا نبی تو ہی تو نہیں تھا یہاں تو پروجیکٹ ہونی تھی مرمتی بھی ہونی تھی اور سوچ بھی ہونی تھی یہ سوچا ایسے یہ نبی جو تھا یہ صرف مرمدہ بھی نہیں موجود اپنے آپ کو رکھا تھا پوری امت اس کو سامنے تھی اسندی کے بہت سے دوسرے ایسے ہوتے ہیں یہاں عورت کی یہ تربیت کر سکتی ہے یہ جو تھی اضراج متاثرات یہ شعبہ جو تھا ان کے ذم تھا اور وہاں بھی یہ صورت تھی کہ یہ صرف عورتوں کی تربیت نہیں کر رہی تھی ان کے سامنے بھی پوری اینت تھی حال تو ہمارے سامنے جیل میں تو سبری اور چارہ کر دیا گیا ہے نا کمروں میں بند رکھو پنڈو نے تالے لگاؤ ان کے ضمے میں یہی پرورش امت کی تھی یہی تربیت تھی پرورش یہی تربیت تھی یہ امت کی جس اس کو سر انجام دینے کے لیے آپ کو معلوم ہے قرآن نے ان کا کیا مقام بتایا ہے جھونی اور سگیبہ نے مان افوا جو ہوں امت بییاں ماں کی حس رکھتی ہیں ان کے ساتھ جو ماں بچوں کے ساتھ کرتی ہے جو, جو آپ بھی ان کے ساتھ کرتے ایسے قانونی چیزیں نہیں رہی ہے صرف یاد رکھیے مرد کو بھی جب کبھی تربیت کرنی ہوگی نقصیاتی تبدیلی پیدا کرنی ہوگی تو اس وقت اسے بھی مش باپ بات لیے ماں کہہ دیجیے کرنا ہوگا عورت کا بھی جو مکان ایسا آئے گا جب وہ اس چیز کے لیے اٹھے گی وہ مدر کا مقام رکھے گی ماں کا مقام رکھے گی صرف تربیت کر سکتی ہے اور اسلام اپنے ہاں کی ہر بیٹی سے اپنی ہر عورت سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ سارے معاشرے میں ماں کی حیثیت سے کڑی وسیپی کی طرف صرف گھر کے اندر خاموش سے ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا مکان ماں, ماں کا مقام ہونا چاہیے بڑی تربیت کر سکتی ہے عورتوں کے بارے میں بشرکوں کے ماں کا مقام ہو اس ماں کے مقام میں وہ ساری باتیں آگے جنہوں نے ابھی تک اس رکتا کر رکھی وہ سارے خلا بھرنے کی چیزیں آ گئی اور جو میں نے کہا تھا نا کہ لفظ ساتھ نہیں دے سکتے یہاں میں نہ پیار کا لفظ دیکھ سکتا ہوں نہ محبت کر سکتا ہوں ہمارے گوری نسا کی جو زبان جو بنی ہے دلی کے محلات میں اور لکھنؤ کی فلموں کے اندر تباہ کر کے رکھ دیا اسی نلفاج کو لوگ تو ہمارے یہاں اب نہیں ملتا جی بانے مان بڑی عورت ایک نر کے ساتھ یہ تحفیق جو ہے قرآن نے بتائی ہے یہ پیدا کرے تم ماں تو ان کی تحفیت ماں کی اصلیت سے یہ کہے الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس جو ہم جو کہ وہ اس کے ساتھ کیا کس کس قسم کا سابت رکھے محبت اور پیار کو تبدیلی نہیں آپ چاہتے الفاظ اس لیے نہیں ملتے تو تصورات ہمارے یہاں سے دلاب ہو گئے ہیں یاد رکھ کے لفظ ہمیشہ کانسپٹ کے لیے بنتا ہے کوئی کانسپٹ یا تصور بغیر الفاظ से نہیں ہوتا کوئی لفظ بغیر کانسپٹ के نہیں ہوتا اگر کسی زبان में کسی کانسپٹ کے لیے तो لفظ نہیں ہے تو سمجھ لیجیے کہ اس زبان میں اس پہ में کانسپٹ نہیں ہے یہ کانسیپٹ کی یہ اور تھی کس تذیے نفس کے اندر کس قسم کی تربیت کرے گی جیسی ماں بکتی کی تربیت کرتی ہے اور وہ وہ چیز بھی دیتی ہے ہمارے پاس نفظ ہے تو یہ جو تہذیب ہے عبیبان تو یہ تو کرتا ہے وہ اور جب یہ ترجیح مقصد ہوتا ہے تو اس کے بعد میں کیسی پیدا ہوتی ہے سننا لاگ گوسی ایم سوچی ایسی مہاراجا منہ پہ گیا تھا اور یہ سب تسلیم آؤ پھر اس کے ساتھیوں کے خلاف دل سے بھی کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو پا رہا ہے یہ ہوتا من اسلامی نظام اسلامی چیز پر ہے وہ کیا کہ ساتھ بندے باز کڑے ہوں چراہوں کے اوپر ہم تو ہاتھ میں دیے ہوئے ہوں گے ساتھ مار مار کے خالی گول رہے ہیں یہ ہے بھائی دیکھ لیے چاہے وہاں جانے کے بعد آتے یہ ہاتھ کاٹ دیے جائے, جائے. کیا تو مختلفی طور پہ ایک ایک ایکسپشن ہوتی ہے جس سے ایک گروپ کی ذہنیت کیسی ہیں جب میں وہاں آؤں گا تو وہاں میں ارد کروں گا سائکولوجیکلی اس کی کتنی ضرورت ایک ہوتی ہے لیکن معاشرے کی عام کا جو ہے وہ نقصانتی تغیر ہے جس کا یہ پروسیس ہے ہم ابھی تو یہ معنی نہیں ہے کہ چودہ سو سال ہی میں ایک فرد آیا تھا اس کی یہ تعلق تھا امت کے ساتھ جو چلا گیا اور اس کے ساتھ کسی کا تعلق بھی, کسی کا بھی اور تعلق یہ نہیں رہے گا ہر وہ شخص اس نظام کے لیے اکتا ہے تو کرتا ہے اس کو فائن کرنا چاہتا ہے ہر وہ سے جو سربراہ بنتا ہے ہر وہ جس کے ہاتھ میں یہ چیز دی جاتی ہے اس کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے یہ چیز ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کا رد عمل بھی اس کے ساتھ یہی ہوگا جو قرآن نے یہاں بیان کیا ہے یہ ٹھیک ہے جب باہر سے مکو اچھا کام کر کے آئیں گے کیا بات ہے میں کام پانچ منٹ کی اجازت چاہتا ہوں بات ختم ضرور ہونی چاہیے یہ ایک دوسرا ایسا قرآن نے خوبصورت بنایا ہے بتایا ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ جو کچھ باہر اندھیر رہے ہیں جا کے اپنے کو اس رافت کو اس رحمت کو دیے چلے جا رہے ہیں بی چلے جا رہے ہیں اس میلے میں ان کی کیفیت یہ ہے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نا مری تم جگان بنا شکوں گا ہم تم سے اس کے لیے کوئی بدلا نہیں چاہتے بدلا سرف ہم کو سیکنڈی کے بھی رکبنی نہیں ہوتا یہاں وہ کیا سیت ہے ہم کو لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ باہر اگر اسکول میں اس کے کہیں گڈ بڑا ہے پاٹی سے تو وہ کس طرح چھٹی کے بعد بھاگتا ہوا چلا رہا ہوتا ہے اور وہاں آتا جاتا وہ وہ ہے وہی کاٹتی ہے مجھے آج بڑھ میلہ ہے منی بند کیا اگر یہاں سامنے ہاں سے یہ چیز تو جائے گی آرمیڈ بڑھنا رہنا میں دیکھ دینا دیکھنا نہیں آگے میں دیکھ دیا آپ کچھ معلوم نہیں آپ کو کہ آپ کیا کر دیں گے کیا کر دیا آپ نے یہ جتنا کچھ وہاں اسٹیم ڈھولا تھا اس کا خلا جو ہوا تھا وہ خلا بھرنے کے لیے آیا تھا جہاں یہ افراد جو وہاں ڈھیلتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بامیدن ان کو جگائیں ملا کے پورا کچھ, کچھ قرآن کہتا ہے جب یہی تمہارے پاس آئے اور یہ چیزیں جو ہیں جیسے اپنے لے کے آئے سمنے والا کے لیے جب غریب کہہ رہا ہوں شاہباد تیرے بچے شاہباد رہے یہی تو تو ان سے نہیں یہ کہا جا رہا ہے جو کسی شکریہ کے مستقبل جو کسی سلے سے متمنی نہیں تھے یہاں اس کو حکوم دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جو سب کام دوسرا آ گیا ہے یہاں بچہ ماں کے ساتھ آ رہا ہے سب نے سنا تک اکثر نہ سنگا پیری یا جو ہے ان کے دل میں جو اضطرابی تصویر پیدا ہوئی ہے اس کو سکون پیدا کر دے ہو جائے دیانے کیا؟ دیانے کیا؟ والے من یہ کیفیت ہونی چاہیے ان کی جو دعوے دار بتتے ہیں قائم والے یہ کیفیت ابھی بلند دن نواز جان پر خوب یہی ہے رستے کو سن میرے کارواہ کے لیے میرے مجھے بلند کہا کھاد کے اندر سنگن کرنا ہو سکم دن لواز چلنے والے سب رکھنے کو جان پر